الرحمن الرحمۃ صلی اللہ علی محمد, و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاتہ سوبشہ صحیح بات میں میرے سہول با کے تمام سامعین برادران خبر سب کو شمس سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں سے جو ہے اس آدرت نمبر پانچ سو اكہتر ابلگ دو سو تیرہ ہیں پانچ سو اکہتر شریف کا شروع و تک کے کی تعداد تھی اور دو سو تیرہ اوراد فتح کا اوراد فتح میں اس وط ہم جو ہے شرح ہے اور اسما الحسنام اسما الحسن میں سے اسم مبارک اسم اس اعظم المبارک جو ہے الرحیم جو ہے قرآن پاک میں اسلمان سے پھر آپ لوگوں کو بتایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں الرحمٰن الرحیم جو ہے ایک سو چودہ مرتبہ آیا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ ستاون مرتبہ الگ سے صرف الرحمان کا ذکر ہے اور چودہ مرتبہ اس کے علاوہ جو ہے الرحیم کا قرآن پاک میں ذکر ہے تو ان میں سے جو ہے جہاں الرحیم ہے چند آیات جو ہے عورآن پاک میں سے طالباً دس آیات اور لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں جن میں الرحیم آیا ہے تو ان میں سے تیسرا آیت کل توضیع جی وت آ چوتھی ان ہے انَََََََََََََََََََََ بصرحمن الحيم النب ص مارت المبس لمار تم بس اللہ رحمہ رب ال رب غفور و رحیم تو یہ سورہ یوسف آیت نمبر ترپن ہے 53 ہاں جی اِن نفس یہ جو ہے آیت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان ہے اور مبارک سے نکلا ہوا دعا ہے ہاں جی اور اظہار حقیقت ہے آفرماتے فرماتے ہیں الامار تم بسو بے شک انسان کا نفس ضرور برائی کا حکم دیتی ہے لمار تو ضرور حکم دیتے بص و برائی کا علامہ رحم ربی مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے مگر یہ کہ جس بندے پر میرا رب رحم کرے تو اس کا نفس پھر اس کو برائی کا حکم نہیں کرے گا ان ربی غفور و رحیم بے شک میرا پروزگار بہت بچنے والا بڑا مہربان ہے غفوراً بھی مبالغے کا سکھائے رحیم بھی مبالغہ کا سکھایا جی دونوں جو ہے بہت زیادہ بخشنے کے غفور بخشنے کے معنی میں رحیم رحم کرنے والا مہربانی کے معنی میں تو اس مقدس آیت کے اندر بھی رحیم آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اصما میں سے آیا ہے حتحیہ یوسف علیہ السلام کے زبان مبارک سے آفرما فرما رہے ہیں اِنَّ رب بھی غفور و رحیم بلا شیخ شبہ میرا پرور بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان اور ہمیشہ رحمتوں والا ہے تو نفس عماروں کو گناہوں سے بچانے والا بھی اس حاج سے معلوم ہوتا ہے نفسہ ہمارا کو گناہوں سے بچانے والا بھی رب غفور و رحیم ہے اسی پاک ذات کے رحمت کی بدولت بندہ مومن گناہوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں بندہ پر جو ہے نہایت رحم کرنے والا اور بچنے والا ہے تو اس شاید سے بھی جو خیالہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں آیا اللہ نے مقدس کتاب میں ذکر فرمایا اور کہا میرا فروز رسب علیہ السلام کے زبان مبارک سے کہ آپ فرما بے شک میرا رب بہت زیادہ بچنے والا رحیم اور ہمیشہ اور بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان آئے نمبر پانچ جو ہے اس میں اللہ نب عباد ان الغفور و رحیم سورہ حجر آی نمبر انچاس اکیم پچاس یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے حکم کر لیں یہ میرے پیارے نبی ہے میرے محبوب نبی آپ باخبر کیجئے آپ بتا دیجیے جی انہیں اگر میرے بندوں کو میرے بارے میں علم نہ ہو تو آپ انہیں باخبر کیجئے انہیں علم دے دے انہیں بتا دی جی دے عبادی میرے بندوں کو نبی عبادی میرے بندوں سارے بندے اللہ کے بندے ہیں تمام معلومات اللہ ہی کے بندے ہیں خواہی نہ خواہی وہ چاہیں یا نہ چاہیں حقیقت میں تو سب اللہ ہی کے بندے ہیں تو اللہ اپنی پیاری نبی سے کہہرے میرے اور میرا بھی میرے بندوں سے کہہ دیجئے انہیں باخبر کیجیے ان الغفور الرحیم اس میں دو دفعہ تکرار ہے ایک تو انی بے شک میں اللہ عنا پھر دوبارہ میں تو یہ لفظ میں دو دفعہ آنے کا مطلب کیا ہے وہ کہ ہمارے ذہنوں سے شک شبہ دور کرے کہ بندے امی تمہیں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلا شک شبہ میں میری ذات ہی بہت زیادہ بازنے والا الغفور بہت زیادہ بازنے والا الرحیم اور ہمیشہ مہربان ہے سب سے زیادہ اور ہمیشہ رحمت والا اے میرے پیارے ابھی نبی عبادی اے میرے پیارے میرے بندوں کو بحور کیجئے انی ان الغفر الرحیم تو بے شک میں میں ہی جو ہے بہت بھاجنے والا نہایت رہوں والا ہے اللہ فلم میں ہی جو بہت بھاجنے والا نہات رحم والا ہے تو یہ آتے مجیدہ انتہائی امید دہندہ اور دل کو چین اور سکون دینے والی آیت تھے. اگر ہم اس پر غور کریں چونکہ اللہ فرمار فیرنویس میرے حبیب آپ بندوں کو بتا دیجیے میں اللہ بلا شک شبہ میری ذات بہت زیادہ بہتنے والا بہت مہربان ہے انہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہاں میرے رحمت کو امیدوار ہو جائے اور میرے دروازے پہ جھکے ہے تو بطائی ہو جائے سیدھے راستے میں آ جائیں تو میں ان کے گناہوں کو بانچ جاؤں گا کتنی پر امید آیات ہے تو یہ آتماجیدہ انتہائی امید دہندہ اور دل کو چین و سکون دینے والی آئے تھے بند مومن سات کو پڑھ کر جو کیف و سرور اور بخشش کی امید کا احساس اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اس کا پتہ جو ہے پتہ و احساس بند مومن کو ہی ہوگا کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ وسلم سے فرما رہے ہیں میرا بیب میرے بندوں سے کہ تو باخبر کے ربع شک میں اللہ بہت باشنے والا اور نہایت مہربان ہے عایت کو سننے کے بعد پھر بند مومن کیوں کر اللہ کے رحمت سے نامت ہو سکتی ہے میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ بند مومن کو اچھا کہ وہ عصایت مجدہ کو تعویز بنا کر اپنے گلے میں ڈال کر آخرت کا سفر کریں کہ اللہ عصایت کو اس بند مومن کے گلے میں دیکھ کر پھر کیسے اسے عذاب دے گا بلکہ ضرور بخش دے گا بہت ہی پیاری آیت ہے بہت ہی دل نواز ہے دل کو سکون اور چین بخشنے والی آیت ہے اللہ اپنی اس لیے تو مولا امام جعفر سعادی نے فرمایا قد تجل اللہ بھی کتابی ہے بے شک اللہ تعالی نے اپنے آپ کو اپنے مقدس کتاب قرآن باغ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے نمایاں کر دیا اللہ متجلی ہوا ہے وہ انہی آیتوں کی صورتوں میں ہے اللہ خود فرمایا میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں, میں رحمٰن ہوں میں رحیم ہوں میں غفور ہوں میں آرحم الرحمین ہوں میں ستار الویوف ہوں میں کریم ہوں ہاں میں غفار ہوں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حض میں اسی طرح ہاں کبھی میں قہار ہوں میں جبار ہوں میں منتخب ہوں بدلہ لینے والا ہوں میں عز عزت دینے والا بھی ہوں جو نافرمندی کریں ان کو ذلیل کرنے والا بھی ہوں تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کے ذریعے سے اپنے تجلی فرمائی ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اس میں پھر ہمیشہ کی کوئی گنجائش نہیں بند ممن کو چاہیے آیتوں پہ خوب غور فکر کرے ان آیتوں کو خوب ہضم کرنے کی کوشش کرے اور انہیں آیتوں کی ذیل میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ اللہ جس کے سامنے میں سر سا ہوتا ہوں وہ کتنا پیارا اللہ ہے کتنا مہربان اللہ ہے کتنا شفیق اللہ کتنا رحم ہے کتنا ارحم الرائمین ہے آنکھیں کہ اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہاں نافرمانی کرے تو بہت عذاب دینے والا ہے وہ جہنم کا بھی مالک ہے وہ جنت کے بھی مالک ہے جنت اس نے فرمان بردار لوگوں کے لیے رکھا ہے جہنم اس نے اپنے نافرمان سرکش اور بدبہ لوگوں کے لیے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم قرآن پاک کے ذریعے سے بہتر انداز میں پہچان سکتے ہیں انہی اسمال حسنا کے ذریعے سے کہ جن میں اللہ نے اپنے آپ کو ہمیں بیان فرمایا میں اللہ کیسا ہوں ہمیں بیان کہ کا فرما بسم اللہ کے سر میں ایک سو چودہ مرتبہ میں اللہ ہوں اور میں اللہ الرحمن الرحیم جو سب سے بڑا مہربان اور پوری عالمین پر مہربان اور ہمیشہ مہربان اللہ الرحمد چھٹی آیت یہ اللہ بالناس ناص الرحیم سورہ شاد نمبر پینسٹھ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بنناس تمام لوگوں کے ساتھ رعوف الرحیم ہاں جی ضرور شفقت فرمانے والا اور رحیم ہے بڑا مہربان ہے ہمیشہ رحمتوں والا ہے اور مہربان ہے اللہ اس آدمی بھی اللہ کی رافت و رحمت کو جمع کر کے بخش کی امید کا ایک اور چرا روشن کیا ہے سوچنے والوں کے لیے ہاں جی تدبر کرنے والے قسم کے اور اس میں صفات اللہ نے فرمائے میں رحیم بھی ہوں میں رحمان بھی ہوں میں غور بھی ہوں اس میں ایک اور سات بانگ میں رعوف بھی ہوں رفور رعوف یعنی بہت زیادہ احسان فرمانے والا شفقت فرمانے والا ہاں جی بندوں پہ ترس کھانے والا بندوں کے بے بے لاچرگی پہ بے کسی پہ ان کی بقی لہٰذا بند مومن کو چائے وہ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے حضور میں جھکھیں توبہ کریں طائف ہو جائیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور سیدھے راستے میں آ جائیں تو اللہ بہت مہربان ہے بہت ہے یہی آتی سارا ہمیں یہی بتا رہے ہیں بندہ مجھ سے دور مت ہو جاؤ مجھ سے میرے رحمت سے نامید نا نہ ہو جاؤ میرے درگاہ سے دور مت ہو جاؤ کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ بننا سے بے شک اللہ یہ قرآن آئے ہے اللہ خود فرما ہیں بے شک میں اللہ لوگوں کے ساتھ رعوف الرحیم الرحم اللہ رعف الرحیم یہ لام تاکید کے لیے تاک کے لیے یعنی ضرور بلا شیخ شعا میں اللہ اپنے بدنوں پر شفقت فرمانے والا اور بڑا مہربان اور ہمیشہ رحمتوں والا اور آیت نمبر سات جو ہے اللہ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت عائد یہ بھی اللہ توحبونا یا فر اللہ اللہ غافر الرحیم سر عید نمبر بائیس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ توحبونا یا فر اللہ کیا تم لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سب کو بس دیں اللہ حمد. جواب کیا ہے جاب یہی ہے نا کہ ہم یہ کہیں اللہ ضرور چاہتا ہوں چل تو ہمیں بس دے تو اللہ رما <تصفح> بھائی میں تو بسنے کے لیے تیار ہوں میں تو بسنے کے لیے دامن پھیلایا ہوا کہ کوئی آئے کوئی بخش مانگیں کوئی مغفرت مانگیں کوئی توبہ کریں کوئی گناہوں سے توبہ طائب کریں استغفار کریں اپنی خطاؤں سے جو ہے ہو جائیں تو میں اللہ بس تیار ہوں <تصفح> دے اللہ تو حبنِ بندے میں کیا تم نہیں چاہتے ہو یہ لوگوں کیا تم نہیں چاہتے یا پھر اللہ رقم کیا اللہ تمہیں باحث دیں اور اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غاہورحم پھر دوبارہ فرمایا بہت زیادہ بھاجنے والا بہت مہربان ہے اس کی دلیل بے فرمایا ہاں کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخشیں کیوں لیکن اللہ بہت بھاجنے والا اور بہت مہربان ہے تو جو جو بہت بھاجنے والا بہت مہربان اللہ ہے تو اس کے درگاہ میں جھگنے میں تمہیں آر کیوں ہے ہاں تمہیں آر کیوں تم تکبر کیوں کرتے ہو تم جھکتے کیوں نہیں ہو تم اللہ کی درگاہ میں شکفار کیوں نہیں کرتے ہو جھک جائیں انسان کب تک میں رہیں گے ذہن کر میں کب تک اس دور کی موبائل میں دنیا کے گن بلا ہم دیکھتے رہیں گے ٹی وی پہ گن بلا دیکھتے رہیں گے اور دنیا کی جو فضول اللہ میں ہم اپنی زندگیاں خرش کریں گے صرف کریں گے فش کو حجول میں گناہ میں بے حیائی کے کاموں میں نشاور چیزوں کے استعمال میں لوگوں کے مار لڑنے میں ہر طرح سے دائیں بائیں ہر ہاتھ جہاں چلے چلا کے السل اللہ ربی وات و لینی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے نہایت مہربان نہایت کریم نہایت الرحم الرحمین اللہ میں بلا رہے ہاں پہلے میں ہم نے پڑھ لیا وہ اللہ کہہ رہے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں اللہ بہت بچنے والا اور مہربان ہوں پھر دوبارہ فرمائے بے شک اللہ تمام لوگوں کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا اور مہربان ہے پھر اس میں اللہ فرماتے ہیں اے حبیب ان بندوں سے کہتے کیا تم لوگ نہیں چاہتے اللہ تو ہی یا خر اللہ کیا اللہ تمہیں باس دے اللہ والر الرحم کیونکہ وہ اللہ بہت باشنے والا اور بہت مہربان ہے تو کیا تم بہت باسنے والا بہت مہربان کہ کے درگاہ میں جھک کر اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کے استغفار طلب کر کے تو بطائی ہو کر سیدھے رسمانہ کیا تم نہیں چاہتے اس آدمی اللہ جو ہے ہمارے ضمیروں کو جنجور کر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دیں چوب تو یہی نہیں اللہ کیوں نہیں چاہتا ہوں جب کہ اللہ بڑا باشنے واللہ اور نہایت مہربان ہے تو ان تمام آیتوں سے خوب واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کتنا مہربان اور باشنے والا ہے یقیناً اللہ بے نہات رحمت کرنے والا اور بخشنے والا لہذا ہمیں اس اللہ کی درگاہ میں جڑنا چاہے اور اس اپنے گناہوں کی باشش مانگنا چاہے ذنع اس طرح عائد نمبر آٹھ فرماتے ہیں وہ توکل اللعیز الرحیم سرحِ شعرا نمبر دو سو ستارہ ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ توکل بھروسہ کرو توکل کرو العزیز الرحیم ہر چیز پر غالب بہت مہربان اللہ ہی پر توکل واپ رسا کرو توکل اللہ ہر چیز پر غالب جو چاہیں کر سکنے والے اللہ پر پوری کائنات کی ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہیں ہاں جی فرماتے ہیں بس اس اللہ پر یہ جی کائنات کے خالق بھی مالک بھی رب بھی ہے بھی سب کچھ وہی ذات ہے ہر کام پر غلب بھی رکھتا ہے اللہ کل شین قدیر بھی ہے فرماتے توکل کر میر اس اللہ پر کہ عزیز ہے ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہ نہیں ہے ساتھ ہی وہ بہت مہربان بھی ہے ہاں جی ہر چیز پر غالب و بہت مہربان اللہ ہی پر توقل و بھروسہ تو توغل کے ثمرات و فوائد بھی اس میں مبارک العزیت الرحیم سے وابستہ ہے اللہ خود جو ہے پر بھروسہ و توغل کا حکم دیتا ہے پر بندہ بند مجھ پر توغل کرو کیونکہ وہ ذات پات ہر چیز پر غلبہ والا اور نہایت مہربان ہے تو اپن پربول کریں گے بندہ تو اپنی مہربانی سے اسے کاموں کو سنوارے گا اس طرح نواعد عیت النظلم غفور الرحیم من غفور الرحیم سورہ فصلۃ فصلت عید نمبر تیئیس ہے بتیس ہے تجمت جنت کی یہ تمام نعمتیں مت اشارہ ہے چونکہ بندہ جنت میں جاتے ولہ طرف سے خطاب ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں بند مومن یہ جنت کی تمام نعمتیں نزلن من غفور رحیم مہمانی کے طور پر تمین دیے جا رہے ہیں میں غفور و رحیم اللہ کی جانب سے نظلاََ یہ تمام نعمتیں مہمانی کے طور پر تمین دیئے جا رہے ہیں میں اللہ میزبان تم مہربان تم مہمان تم میرے بندے میرے مہمان تو یہ سب نعمتیں ہاں جی ایک جو ہے ایک مہمان کے طور پر تمہیں دیے جا رہا مجھ اللہ کی طرف سے جو میزبان ہوں کیونکہ غفور و رحیم ہے بہت باشنے والا اور مہربان ہے جہاں گناہوں کے بخش رب غفور و رحیم کی طرف سے ہیں تو یقینا جنت کی عظیم نعمتیں بھی اسی غفور و رحیم اللہ کی طرف سے ہیں. اس کے رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا اس لیے فرمایا تو آخری آیت کے ساتھ جو ہے باقی توجہات ان شاء کل کے اندر میں دے دوں گا